یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں رابطائیں گے تو کافر ہوئے اور پھر گئے اور اللہ نے بے ناز کو کام فرمایا اور اللہ بے ناز ہے سب خوبیوں سراہ